یہ پروپیگنڈا کرتا ہے کہ افغانی طالبان پاکستانی طالبان کو پسند نہیں کرتے اور ان کے درمیان اختلاف اور حتیٰ کہ جنگ کا امکان بھی رہتا ہے اس سوال کے حوالے سے آپ کیا جواب دینا پسند کریں گے دیکھیں آپ نے خود ہی سوال میں کہا کہ میڈیا یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے تو جس طرح آپ نے اسے پروپیگنڈا کہا یقیناً یہ اسی طرح ایک پروپیگنڈا ہی ہے پروپیگنڈے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ایک بے بنیاد بات کو پرپرگنڈہ کہا جاتا ہے اب جہاں تک یہ بات ہے کہ ہمارا اور عمارت اسلامیہ کا موقف ایک ہے یا الگ اور ہمارے نظریات ایک ہیں یا مختلف اس کے بارے میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارا موقف نہ صرف عمارت اسلامیہ کے ساتھ بلکہ تمام عالمی جہادی جبہات کے ساتھ متفق ہے اور ایک ہے عمارت اسلامیہ کے ساتھ بھی ہمارا موقف ایک ہے اور تمام عالمی جبات جتنے بھی دنیا میں ہیں اور اسلام اور جہاد کے نام پر کام کر رہے ہیں تو ہمارا اور ان کا موقف اور نظریات ایک ہی ہیں البتہ تکفیری اور خارجی نظریات جو موجود ہیں تو ہم اس سے برات کرتے ہیں اور اس کے علاوہ دیگر اسلامی تنظیموں کے ساتھ ہماری کوئی مشکل نہیں اور ہمارا اور ان کا موقف ایک ہی ہے تو یہ تو ایک بات ہوئی پھر اس میں ایک بات یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم میں عمارت اسلامیہ سے زیادہ سختی نہیں ہے کیوں آپ دیکھیں کہ عمارت اسلامی کی شروعات اور ان کی ابتدا اس پر ہوئی کہ انہوں نے فساد کے خلاف جنگ شروع کی اور فساد کے خلاف جہاز شروع کیا افغانستان کے اساسی قانون میں کفری دفات نہیں تھی اسی طرح افغانستان کے ذیلی قوانین میں بھی کفر نہیں تھا بلکہ صرف فساد تھا تو امارت اسلامیہ نے صرف فساد کے خلاف جہاز شروع کیا تو اگر اس کی بنیاد پر کوئی خارجی کہلاتا ہے تو پہلے یہ لوگ خوارش کہلائیں گے امارت اسلامیہ کو خبرج کہا جائے گا لیکن الحمد وہ مسلمان ہیں اہل سنت میں سے ہیں صحیح منہج پر چل رہے ہیں انہوں نے جو جہاد شروع کیا تھا امیر المومنین ملہ محمد عمر مجاہد رحمہ اللہ کے دور میں تو ان جنگوں میں آپ دیکھیں کہ مسعود کے خلاف جنگ ہوئی حکمت یار کے خلاف جنگ ہوئی سیاف کے خلاف جنگ ہوئی ربانی کے خلاف جنگ ہوئی اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ ربانی کون تھا ایک سابقہ مجاہد تھا حکمت یار اور سیاح کون تھے سابقہ مجاہد تھے اسی طرح یہ سب سابقہ مجاہدین تھے ان کے سر پر پگڑی تھی چہروں پر داڑھی تھی نماز پڑھتے تھے وضو کرتے تھے انہوں نے جہاد کیا تھا شریعت کو خوش آمدید کہتے تھے شریعت کو پسند کرتے تھے لیکن پھر بھی ان کے خلاف جنگ کرنا عمارت اسلامیہ اپنے لیے فخہ کے اقوال کی روشنی میں جائز سمجھتی تھی اور پاکستانی علماء ان کی تائید کرتے تھے کہ بالکل یہ مجاہدین ہیں اور مسلمان ہیں ان کی جنگ جہاد ہے ان کے مقتولین شہید ہیں ان کے مقابل صف میں جو مارے جاتے ہیں وہ حرام موت مرتے ہیں تو یہ پاکستان کے علماء کے فتوے تھے مولانا فضل محمد صاحب نے بھی اپنی کتاب دعوت جہاد میں اسے لکھا ہے کہ یہ لوگ اسلامی نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں اور ان کے مقابل قوت نے اسلامی نظام نافذ نہیں کیا تو اب بات یہ ہے کہ یہ جنگ صرف تنفیش کے لیے ہوئی تھی یعنی طالبان اور ان کے درمیان جنگ جو تھی وہ قانون کی تنفیس کے لیے تھی اور ان کے اساسِ قانون میں کوئی ایسی تبدیلیاں نہیں تھیں جس سے بالکل اسلام کی روحی بدل جاتی ہو تو اس میں ایسا نہیں تھا تو جب اسلام کے عملی نفاذ کے لیے اور شریعت کے عملی نفاذ کے لیے طالبان کی جنگ سابقہ مجاہدین اور علماء کے خلاف داڑھی والوں اور پگڑی والوں کے خلاف جائز اور صحیح ہو سکتی ہے تو ہمارا جہاد انہی فتو کی روشنی میں فساک و فجار اور بے دین شیعہ اور قادیانی پر مشتبل فوج کے خلاف جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو قانونی طور پر بدل رکھا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی شریعت کو تین بار مسترد کر چکے ہیں نامنظور اور فیل کر چکے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے استخفاف کرتے ہیں تو کیا ہمارا جہاد انہی فتو کی روشنی میں صحیح نہیں ہو سکتا ہمارا جہاد تو بطریقۂ اعلیٰ جائز ہونا چاہیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اور ان کے نظریات ایک دوسرے سے بالکل موافق ہیں اور ایک جیسے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب بھی ان کی جو جنگ جاری ہے امریکہ نکل بھی جائے تو تب بھی ان کی یہ جنگ موجودہ افغانستان میں جو ادارہ قائم ہے اس کے خلاف جاری رہے گی حالانکہ یہ افغانستان کا یہ جو موجودہ ادارہ ہے یہ حکومت ہے یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو امریکی چلے جائیں گے اور امریکیوں کے ساتھ جنگ ختم ہو جائے گی لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ طالبان اس ادارے کے خلاف جہاد کرتے رہیں گے اور اس وقت تک جہاد کرتے رہیں گے کہ جب تک صحیح اسلامی شرح نظام قائم نہ کر لیں تو خلاصہ یہ کہ ہمارا اور ان کا موقف ایک ہی ہے اس میں انیس بیس کا بھی فرق نہیں ہے اس لیے یہ لوگ جو پپاگنڈے کرتے ہیں یہ محض پپگنڈے ہی ہیں اور اس میں حقیقت کچھ بھی نہیں محض لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ایک ان کی کوشش ہے اور اس کے علاوہ یہ کچھ بھی نہیں